الحمد لله وكفا الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفان بعد فأوض بالله سمي العليم والسيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغذوب عليهم ولا الظالمين بلالمی سورہ فاتحہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اللہ قرآن حکیم کی تفسیر اور ترجمہ مختلف زبانوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں اس کے تفسیر کے دو اصول ہیں ایک ہے احکام القونیا اسرار القونییا اور ایک ہے احکام ال عوامر اسرار القونی یونیورسل جو حقائق ہیں فیکٹ اباؤٹ یونیورس اسرار القونی ان کی تفسیر ہوگی اور یہ تفسیر ہوتی رہے گی جون جو ان کے حقائق سامنے آتے رہیں گے ہمارے تجربے اور ہمارے ایجادات کے مطابق اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تنقضی عجائب اس پرانے حکیم کے عجائب اس کے ونڈر کبھی ختم نہیں ہوگئے تھے صاحب وہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سنوری مایات نا فل ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اپنے بارے میں حقائق ہم ان کو آفاق میں بھی دکھائیں گے بس ہی انفوسے اور ان کے اپنی جانوں کے اندر اور وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں یونیورس کتنی بڑی ہے یہ چاند جو ہمیں روٹی کے برابر نظر آتا تھا سورج یہ کیا بلائیں اور پھر یہ کیسے آگے جائیں تو ہمارا سورج اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تو یہ جو حقائق سامنے آ رہے ہیں ان کے بارے میں جب تفسیر کی جائے گی تو موجودہ فیکٹس کے مطابق ہی جائے دوسرے رہ گئے عوامر الحکام الحکام منتظم صلی اللہ علیہ وسلم فلا مجال لا ہی مدافعہ احکام وہ احکام جن پر ثواب اور اقاب مرتب ہوتا ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا ہے کام مجالہ لے تفسیر اب اس کی تفسیر کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں کیوں لے ان لاغ ملزا اس میں کوئی کنفیوژن ہی کوئی نہیں کوئی فوگ ہی نہیں اس کے اوپر کوئی دھند نہیں ہے لہ لوحاق کا نہارے وہ رات کو بھی اتنے جگمت کرتا ہے جتنا دن کو کرتا دو چیزیں ہوگی ایک اسرارل کونیا یونیورسل فیکٹ ان پہ ہم بات کریں گے جون جون ہمارے علم میں آتے رہیں گے ہم ان کو اس طریقے سے ایکسپلین کریں گے ایک وہ احکام یہ کرنے سے ثواب ہوتا ہے یہ کرنے سے ایک ہوتا ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے وہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا ہے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کوئی فوگ نہیں ہے کوئی کسی قسم کا ڈسپیوٹ نہیں ہے لہذا اس میں وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اور وہ شخص جو اس وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی دونوں برابر جس چیز کو حضرت بلال نیکی سمجھتے تھے حضور نے حضرت بلال کو بتایا تھا یہ نیکی ہے وہ آخری بندہ جس کے دور میں قیامت قائم ہوگی اس کے زمانے میں بھی وہ نیکی ہو اب آپ تحقیق کر کے اس کو بدی ثابت نہیں کر سکتے اور اگر حضور نے اس کو بدی قرار دے دیا تھا تو آپ تحقیق کر کے اس کو نیکی قرار نہیں دے سکتے یہ کام منتح یہ کام ہو چکا کا میں حکم ہوا بسم اللہ کیوں کرتے ہیں روحانی نماز جب ہم گٹنوں پہ جھکتے ہیں رکوع کرتے ہیں تو بلڈ پریشر اتنی ہوتا ہے اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں بلڈ پریشر اتنا ہوتا ہے کمال ہے تو پھر بلڈ پریشر کی گولی کھا لیتے وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں حکم ہوا وضو کرو یہ وضو کے فرائض ہیں بات ختم ہو گئی ہے اچھا جی وضو کرنے سے بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو بلڈ پریشر کی اگر کوئی آدمی یہ کہے کون وقت کرے جرابے اتارے وضو کرے یار میں گولی کھا لیتا ہوں بلڈ پرریشر وضو کا مقصد تو بلڈ پرشر ڈاؤن کرنا ہے نا سو میں اس کا کوئی دوسرا ذریعہ ڈھون لے یہ کھیل ہے کھلواڑ ہے حکم مل گیا دس سال ان معاملات میں جو بھی اب نکتہ ریزی کرے گا وہ گمراہ ہوگا اس لیے کہ منزل پر ہمیں پہنچا کے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس سے جو بھی آگے مثلاً میں نے جانا ہے لاہور سے پنڈی جانا میں پنڈی پہنچ گیا پنڈی پہنچ کے بھی اگر میں سفر جاری رکھوں گا تو اب منزل سے دور ہی ہوں گا اللہ تعالی سوال کرتا ہے بعد ہپ لف حق مل جانے کے بعد بھی اگر تم نے خرید شروع رکھی ہوئی ہے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے تحقیق جاری رکھی ہوئی ہے تو اس کے بعد تمہیں چپے چپے پر گمرائی ملے گی سماد آباد حق حق مل جانے کے بعد اب کیا ڈھونڈتے ہو ان لفظ لال اب گمراہی چاہیے تمہیں تو دو قسم کے یہ جو بھی تفاصیر ہوتے ہیں ترجمے ہوتے ہیں اس میں موجودہ جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں یونیورسل فیکٹ سے متعلق ان پہ بات ہوتی ہے ثواب اور احتاب والے معاملے میں کام مکمل ہو چکا ہے جس کو حضور نے کہہ دیا یہ کرنے کا ثواب ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے قیامت تک اس کے کرنے میں ثواب رہے اور جس کو حضور نے کہہ دیا یہ گناہ ہے اس کے کرنے سے گنا ہوگا ساری دنیا اگر کرنے بھی لگ جائے تو اب وہ سواب میں تبدیل نہیں ہو سکتا کی کیونکہ سارے لوگ کر رہے ہیں حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے ٹھیک ہے یہ بات جب بھی ترجمہ یا تفصیل یہ دروسے قرآن ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں اس لیے ہوتے? دوسرا جو زبانوں کے اندر ایک ارتقا ہے اگر بندہ آج کے دور کا زبان پچھلے دور کی ہے جب استعمال کریں گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے اردو اردو ہی تھی غالب کے زمانے کی بھی اردو تھی آج بھی اردو ہی کہلاتی ہے کوئی نام تو اس کا اور کوئی نہیں اگر آج کی اردو بولی جائے تو غالب صاحب آ جائیں اگر ڈپوٹیشن پہ واپس تو انہیں کبھی نہ سمجھ لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ فریج کس کو کہتے ہیں زبان میں ایک تو اس کے مطابق لوگوں کا پینٹیم بھی ہے آپ کو اس کے مطابق اس میں چیز کو انسٹال کرنا تو زبان کے ارتقا کی وجہ سے بھی ضرورت پڑتی ہے یہ دروس کی اور موائز کی تاکہ بندوں کو سلیس کر کے بعد ان کے اپنے زمانے کی مثالیں دے کر بات سمجھائی جائے اس لیے اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے ورنہ احکام وغیرہ نکالنا ہمارا کام نہیں ہے پہ ایک میری قیسٹ موجود آوزو باللہ من الشیطان الرجیم آج کیسٹ کی کا ہم ٹائٹل رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہ بات اس میں ہو چکی ہے لیکن آج تھوڑی سی بات اس سلسلے میں کر کے آگے چلیں گے حکم یہ دیا گیا ہے فَإذا من الرجیم جب تم قرآن پڑھنے لگو جب ترآن پڑھے قراتا تھا نہیں ہے کرا اس کا مطلب ہے جب تو نیت کرے پڑھنے کی اللہ تو اللہ کی پناہ مانگ لے منت شیتان رضیم شیتان مردود بھائی قرآن پڑھنے میں چلو ڈائجسٹ تو ہوا آدمی پڑھے تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے قرآن پڑھنے میں اللہ کی پناہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے اس میں شیطان کا کیا عمل دخل ہے شیطان نے یہ قسم کھا کر کہا تھا لاق او نہ لہم سرا میں ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر گھات لگا کر بیٹھوں اس نے کیا کہا تھا میں شراب خانے کی راہ میں مورچہ نہیں لگاؤں گا سینمے کی راہ میں مورچہ نہیں لگاؤں گا میں مسجد کی راہ میں کڑکی لگاؤں گا تیری سیدھی راہ میں گھات لک او دن میں یقیناً بیٹھوں گا لاہوم ان کے لیے ان کے انتظار میں اور پھر لے کے ارمان کعبے کا نکلے تھے ہم لے گیا میں کدے میں دل مسترب لاق ادم سراط اقل مسترب سنما لنبین خلف ان ایمان ان شما الم پھر میں سامنے سے وار کروں گا میں پیچھے سے بھی آؤں گا میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا میں ان کے بائیں سے بھی آؤں گا ولا تاجد و اکثر عام اور ان کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی چونکہ قرآن نیکی کی راہ ہے لہذا تعوز اس لوس شیطان نے مورچہ لگایا ہوا ہوگا بہت سارے لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں جو دل یہدی بہی کثیر استعاذہ اللہ کی پناہ ہر نیکی کے رستے پہ بیٹھا ہوتا ہے یا تو تجھ میں آپ بھر دے گا یا کوشش کرے گا تو نے نیت کر لی تو کسی طریقے سے کسی بندے کو بھی درمیان میں ڈال کے وہ کینسل کروا دے تیرا پروگرام پھر یہ الرجیم بھی ہے رجیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ راندہ درگاہ جسے ہمارے فارسی میں لکھتے مردود تاکہ کسی کو شیطان کے بارے میں حسنے جان نہ رہے کہ یار یہ بھی ہماری طرح کا گناگار ہے ہو سکتا ہے کل توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر دے نہیں اس کی اب گنجائش نہیں وہ عام قسم کا آسی نہیں ہے آسی ہوں میں بخش دینے کو اس نے کہا تو ہے جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے اس کو آسرا نہیں ہے یہ آسی عام قسم کا آسی نہیں ہے. اس کو بتا دیا گیا تھا وہ ان کا لان تھا مدین علائی کا لان تیرے اوپر میری لانت ہے کب تک یوم بدلے کا دن ایک ہے یوم القیامہ قیامت والا دن یوم اس کے بعد کا دن ہے جس دن ہم دوبارہ حاضر ہوں گے بدلے کا دن جس دن ریزلٹ آؤٹ ہونا ہے یوم القیامہ اور ہے یہ ہو سکتا تھا کہ قیامت تم پر میری لانت اور جب اٹھتا تو اللہ کو ترس آ جاتا اور صلح ہو جاتی نہیں حشر میں بھی اس پر لانت ہو رہی ہو لہٰذا گنجائش کوئی نہیں ہے کوئی آدمی انتظار میں نہ رہے کہ شاید ان کی صلح ہو جائے تو میرا بھی کام بان جائے یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی ان الشیطان الحم عدو ستا سے زو کسی شک میں نہ نہ ہو سکتا ہے؟ یار ہمیں پتہ نہ اور ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہو بات چیت شروع ہو گئی ہو. دی. یہ اس کا انجام ہے اس کا لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ معافی نہیں مانگتا اللہ تعالی نے کافروں کے بارے میں کہا ہے وہ توبہ کریں گے معافیاں مانگیں گے صالح حال بسر نہ من نہ ربا ناخرجنا مینا فا فائن فائن لیکن کہیں بھی نہیں کہا گا کہ شیطان کہے گا میری توبہ میں دوبارہ دنیا میں سے بہ گڈ دشمن ہے آپ سوچ سمجھ کے آگ کو اس نے آپ کی دشمنی میں گلے سے لگایا ہے کس قسم کا دشمن ہمیں ملا ہے جب تک اس کی جو ہمارے ساتھ دشمنی ہے یہ ہے اداوت ان عربی میں اس کو کہتے اس کی سابقہ دشمنی چل رہی ہے ہمارے ساتھ کوئی ہماری وجہ سے نہیں ہوئی اگر اس کی دشمنی ہماری کسی وجہ سے ہوئی ہوتی تو ہم جا کے کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا تو بھی معاف کر دو نہیں کیا تو بھی معاف کر دو یہ چلا ہو جائے میں دشمنی ختم ہو جائے ہم اس دشمنی کو ختم نہیں کر سکتے یہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے معاملہ شروع ہو گیا تھا وہ دشمن ہمارا نہیں ہمارے مقام کا دشمن اس سیٹ کا دشمن ہے جس پر ہمیں بٹھایا گیا ہے وہ سمجھتا اس کا حق مارا گیا وہ سینئر تھا اس کو پروموٹ کر کے وہ سرائے زمین کا بنانا چاہیے تھا آدم علیہ السلام کی سلیکشن غلط ہوئی ہمارے مقام کا دشمن ہے اور جب تک ہم اپنے مقام پر رہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتا اور جب ہم گر جاتے ہیں تو ہمارا دوست بن جاتا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس کا یہ دوست, دوست بنتا ہے انا جالن شیتان شاطینا لیا مینو جن کا یہ دوست بنتا ہے ان کو بھی جہنم میں لے کے جاتا ہے ایسا نہیں کہ جب اس کی دوستی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب تم میرے دوست بے شک نماز پڑھو بشک ارمجید پڑھو روزے رکھو اب تم میرے دوست ہو گئے ٹھیک میں تم اسپیئر کرتا ہوں نہیں جو اس کا دوست بن جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا علاج ہو جاتا direct flight also. پہلے کینسل بھی ہو سکتی تھی رستے میں کنیکٹنگ فلائٹ لیٹ ہو جائے تو اگلی سیٹ کینسل بھی ہو سکتی ہے لیکن اب جب دوست بن گیا ہے تو ڈائریکٹ ہو گئی ہے اب کونیکٹنگ والی کو نہیں رہی یہ اس مقام کا دشمن جو اقبال نے کہا ہے. کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے مقام کا تو خیال کر جب تک بندہ نیکی کی طرف مائل رہتا ہے یہ اس کو بڑی اٹریکشن دیتا ہے اس کے پیچھے پڑا رہتا آپ نے دیکھا ہو یہ ٹائپسٹوں کی دکان پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ایک آدمی باہر کھڑا ہوتا ہے وہ دور سے وہ کلی والا ادھر آؤ خان صاحب ادھر آؤ بھائی صاحب ادھر آؤ تال ہے آخری تال ہے پیچھے پڑ جاتا اچھا جو ہی آپ اس کے کمرے میں گستے ہیں اس کے آفس میں آپ کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے نئے کہ جو بھائی صاحب آ جاؤ ادھر یہ کام شیتان جب تک آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو بھائی صاحب ادھر آؤ پھر دو میں بڑی فلم لگی ہوئی اور در پر نئی پکچر آئی ہے ادھر آؤ اچھا جی آپ ادھر جاتے وہ آپ کا پیچھا چھوڑی لیے کہ ہم خود اس وقت بندہ شیطان بن جاتا اس کی نظروں سے گر جاتا ہے بندہ اس کی وقت ختم ہو جاتی وقت تب تک کی ہے جب تک وہ صراط المستقیم پر ہے اور وہ اس کو اس مقام سے گرانے کی کوشش کر رہا ہے جب وہ کنڈا نگل لیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی تازہ بلا ہمارے یہاں تھوڑا سا اختلاف کچھ لوگوں نے اب آ کے ظاہر کیا پہلے نہیں تھا بہت سارے لوگوں کو عجیب عجیب اپچ ہوتی ہے آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا زبا کا گوشت کس نے کھایا تھا بڑی فکر رہتی ہے کہ پہلے تعاون پڑھنا چاہیے یا تسمیہ پہلے پڑھنا چاہیے اوز باللہ پہلے پڑھنی چاہیے یا بسم اللہ پہلے پڑھنی چاہیے بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے کہا فائزہ کرات القرآن سلطان جب تم قرآن پڑھو تو بسم اللہ قرآن میں سے ہے کہ نہیں کیا پرابلم عام جو بھی کام آپ شروع کریں گے بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں قرآن کے بارے میں حکم موجود ہے فیضا کرا کل قرآن شیطان جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود اور بسم اللہ کیونکہ قرآن کا حصہ ہے لاز تعوض اس سے پہلے ہوگا شیتانا بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ کی ضرورت کیوں اس کا حکم کہاں موجود جب پہلی وہی آئی تو فرمایا اقرا بسم رب اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو رب کا نام اللہ ہے یعنی بسم اللہ کے ساتھ پڑھ اس یہ حکم ہے بسم اللہ پڑھنے کا پہلے جب وہی آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے جب تشریف لائے فرماتے اقرا آپ نے فرمایا مانا بیکار ان پڑھو فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا کہتے ہیں پکڑ کے بھینچا جبرائیل علیہ السلام سلام دبایا سیٹ اپ انسٹال کرتے نا آپ کیوں دبایا وہی کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے پریشر دیا جائے وہی اپنا ایک وزن رکھتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب وہ کا نزول شروع ہوتا تھا اور آپ آن لائن ہوتے تھے تو آپ کے بدن کا وزن بہت زیادہ ہو جاتا یہاں تک کہ اونچنی زمین پر بیٹھ کر گردن ڈال دیتی تھی یہ اس کی بے بسی کا انتہا ہوتی اتنا بوجھ ہو جاتا ایک دفعہ کہا بنا جاتے زید ابن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس لیٹے ہوئے تھے اور سوتے میں آپ کی ایک ٹانگ ان کی ٹانگ پہ تھی وہی کا نزول شروع اور وہ کہتے ہیں مجھے یوں پتا چلا پہاڑ میری ٹانگ پر آگیا اور میری ٹانگ اچھا اس قیفیت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹھنی سے اتر جاتے تھے جب انہیں بیٹھ جاتی تھے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے بے بس ہو تو اللہ کا بڑا احسان ہے حضور نے تکلیف اپنے اوپر لے لیا اور ہم پڑھتے اب قرآن حکیم کو بڑی آسانی کے ساتھ نرمی کے ساتھ کا نزول اس طرح نہیں ہوا اس لیے اللہ نے فرمایا نبی والا دستر نل قرآن ہم نے قرآن کو کتنا آسان کر دیا تکلیف تو نے لے لی ان کو کتنا آسان کر کے دیا ہے فالمی مدعا کر اب بھی کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے کوئی تین بار یہ ہوا وہ کہتے ہیں ایک یہ کہتے ہیں ما انا بے ان میں پڑھا ہوا نہیں ہوں جی پڑھو جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بات یہ ہے کہ یا تو لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا حضور کے سامنے اور کہا جاتا کہ یہ پڑھو یا حضور کو پہلے سے یاد کروایا ہوا ہوتا یہ ہوتا حفظ کروایا ہوا تو استاد کہتا نا بچے کو پڑھو بھائی بچہ پڑھنا شروع کر دیا کہتا جی استاد جی میں نے یاد کوئی نہیں کیا دونوں چیزیں کوئی نہیں تھیں ریٹن بھی موجود نہیں تھا اس سے پہلے وہی بھی کوئی نہیں تھی یاد بھی کوئی نہیں تھا جبرائیل زور مار رہے پڑھو اس میں ایک تو یہ بات ثابت ہوگی کہ جبرائیل اور چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چیز ہے دو ہستیاں ہیں یہ. یہ دو ہستیاں الگ الگ ہیں ایک یہ بھی فتنہ اٹھا ہے کہ جو جبرائیل نام کی چیز ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیویلپڈ جو شکل ہے وہ پیورسٹ جو آپ کی شکل ہے جو روحانیت ہے حضور کی وہ ریفلیکٹ ہوئی ہے جبرائل کی شکل میں. یعنی جبرائیل کوئی فرشتہ ششتہ نہیں ہے کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ جی اگر جبرائیل لے کے آئے تو میں مانتا ہی نہیں ہوں یہ حضور ہی کی روحانی کیفیت ہے جس کا نام جبرائیل رکھ دیا گیا دو شخصیتیں نظر آتی ہیں ایک کہتی ہے ایک قرار, دوسری کہتی ہے مانا بیکار یہ عجیب کہ اگر ایک ہی ہستی ہے تو پتا ہونا چاہیے حضور کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. ایک ہستی کہہ رہی ہے پڑھو دوسری کہتی ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور پھر وہ ہستی کہتی ہے کہ تیسرے کے نام سے پڑھو اس کے بحاف پر پڑھو ایکسم رب کا تو پتہ چلا جبرائیل اور چیز ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہستی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان دونوں سے الگ ایک ہستی ہے تینوں کا وجود ثابت ہو گیا ایک را بسم ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو اپنے رب کے بھی پر پڑھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی کام اللہ کے نام کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو فہوا اب تر وہ ناقص ہوتا ہے دم کٹا ہوا ناقص کیوں؟ بسم اللہ کیوں ضروری اس لیے کہ کائنات ساری اللہ کی تو اس کائنات سے کام لے رہا اور تیرا کوئی استحقاق نہیں ہے تجھے کیا حق حاصل ہے کہ ایک بھیڑ نے چار پانچ سال چار پانچ مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے مرغی نے بچے کو انڈے کے اوپر بیٹھ کر مشقت میں وہ کو نکالا ہے اور تو پکڑ کے ذبح کر کے کھا جاتا ہے ہوا رہی ہو. تمہیں کیا حق حاصل ہے ہاں جب ہوں گے بسم اللہ میں تمہیں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں اللہ نے مجھے یہ اتھارٹی دی جن لوگوں نے یہاں فیصلے دیکھیں عدالت کے اس میں جد جب فیصلہ دیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہیڈنگ لکھتا ہے وہ کیا لکھتا ہے وہ کہتا ہے صاحب سمو اور رئیس میں یہ فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہوں میں مصر کا ہوں جس کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں ایک پاکستان کا ایک ہندوستان کا یا بنگلہ دیش میں کون ہوتا ہوں داخلت کرنے والا مجھے صاحب سمو نے یہ اتھارٹی دی میں اس میں صاحب سمو ہر فیصلے پر لکھاؤ ہو کا فیصلہ لیں آپ موٹی ہڈیں گی مجھے یہ اتھارٹی جج کس نے بنایا ہے صاحب سمو نے اب خود میں زبردستی نہیں بن گیا آپ مرغی کو دبا کرتے ہیں بسم اللہ ہے آپ اسے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں خود سے دبا کرنے ایسے ہی نہیں آگے بدماشی کی وجہ سے کہ میں تم سے زبردست ہوں تمہیں دبا کر رہا ہوں مجھے اتارٹی دی کس نے بسم اللہ ہے اور وہ کون ہے اللہ اکبر وہ مجھ سے بھی بڑا ہے, تجھ سے بھی بڑا ہے, وہ اتارٹی رکھتا ہے اس نے مجھے کہا تو ضمہ کر سکتا ہے لہذا آئی ایم ویری سوری جو شخص بغیر بسم اللہ کے کسی چیز کو استعمال کرتا ہے وہ چور عیسا علیہ السلام کہتے ہیں آپ کو کوئی آکاشن نہیں جب تک کہ آپ اللہ کے نام کا ریفرنس نہ دیں یہ وہ پتاکہ ہے جو کوئی بھی آپ کو گرفتار کرنے سے پہلے اسے شو کروانا چاہیے پہلے اپنا پتاکہ شو کرائے پھر عجیب جیب ملکی ہے ایسے نہیں جو بھی کندورے میں اس کو پکڑا دو کون ہو تم بھائی اس کو پہلے اپنا پتاکہ شو کروانا چاہیے جو ہی آپ اس کا پتاخا دیکھتے ہیں یونیفارم میں نہ بھی ہو تو آپ لائسنس ملکیہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں ہاں آپ جب بسم اللہ کہتے ہیں تو آپ ملکیہ پتا شو کرواتے ہیں اپنا وہ پتاخا اب میں تمہیں ذبح کر سکتا اب میں تمہیں استعمال کر سکتا ہوں کس کے نام پر اللہ کے نام پر یہ بہت بڑی بات ہے اس کو معمولی مت سمجھنے جو بھی کام کریں وضو کریں بسم اللہ ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جس نے بسم اللہ کے ساتھ وضو کیا اس کا پورا بدن پاک ہو گیا اور جس نے بسم اللہ کے ساتھ نہیں کیا اس کا وہی پاک ہوا ہے جو اس نے دھویا ہے اللہ کے بھی کوئی حق حاصل نہیں یہ اتارٹی اللہ نے دیے۔ لہذا اس کی دی ہوئی کی بنیاد پر ہم یہ کام کر رہے ہیں کوئی بھی کام ہے نہیں اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ابتدا کرنی کی. ہمارے ہاں بسم اللہ میں نے ایک دفعہ کسی سے سنا تھا کہ سارا قرآن حکیم فاتحہ میں اور قرآن حکیم کے بارے میں کے بارے میں کہا گیا قداطینہ کا سب امین العظیم تو یہ سبع من المثانی یہ قرآن عظیم یہ بیج ہے قرآن عظیم کا جس میں سے قرآن نکلا ہے سورہ فاتح دیباچن دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ اب کتاب میں مصنف نے کون سا اس کا مرکزی نکتا ہے جس کے مطابق یہ گھومے گی یہ کتاب گھومے گی سورہ فاتحہ بتاتی ہے کہ اب یہ کتاب کا موضوع کیا چلے گا نیکی اور بدی موضوع ہوگا سرات مستقیم موضوع ہوگا ان لوگوں کی ڈیفینیشن ہوگی جن, جن پر اللہ کا انعام ہوا اللہ کا نام جن پر ہوا وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہوگی تفصیل ہوگی میں نے تو یہ بات سنی تھی وہ کہتے تھے کہ ساری سورہ فاتحہ بسم اللہ میں اور ساری بسم اللہ جو ہے وہ بے میں اور ساری وہ جو ہے وہ بے کے نقطے میں بے کا نقطہ جو ہے یہ بائیں وصل ہے نام اللہ کیا کہتے بائے وسل جوڑتی ہے وہ ہے کہ اس کتاب کا کام ہی وہ جو کہہ رہے ہیں ساری اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سینٹرل آئیڈیا جس کے خلاف یہ جس کے گرد یہ کتاب گھوم رہی ہے وہ بے کے اندر موجود بے بائے وصل ہے اور کتاب آئی ہے بندے کو رب سے جوڑنے کے لیے یہ پوری کتاب کتاب وصل ہے بندے کو رب سے جوڑنے والی ہے ٹھیک ہے تو یہ بائ وصل اس لیے کسی نے یہ لطیف نقطہ سا نکالا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی اتھارٹی کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا چاہیے جب بھی آپ کسی چیز سے مخاطب ہوں نجائز خلیفہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں نائب کا مطلب یہ تھا کہ زمین کو وہ میرے نام پر وہاں حکومت کرے گا میرے بیہاف پر وہاں حکومت کرے گا قانون میں بناؤں گا اور نافذ یہ کرے لہذا جو چیز بھی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اپنے اسی استحکاف کی بنیاد پر کر کہ اللہ نے چیزوں کو ہمارے لیے مستخر کر دیا ہوا ہے ہم اس نیم سے کام لیں اب ہماری حالت تقریباً ایسی ہو گئی ہوئی ہے اس بندے کی سی جو گھر بیٹھ کے تنخواہ لیتا ہے ایک شور مچا تھا غالبن نئے نئے ہماری حکومت آئی تھی یہ تو گوشت طول ضائع بھوت جو نظر نہیں آتے وہ اسکول جو زمین پر ہے ہی نہیں تھے بیلڈنگ کے پیسوں کی بھی فائل بنی ہوئی تھی کہ اتنے میں بلڈنگ بنی ہے اتنے پنکھے لگے ہیں اس میں یہ پانی کا نلکا لگا اس کے اندر اتنی کرسیاں ہیں اس اسکول کے اندر اتنے ٹیچر ہیں ان کی تنخواہ بھی جا رہی تھی زمین پر ہے ہی نہیں تھا اسکول اس کا نام انہوں نے رکھا گوشت اسکول بھوت نظر ہی کو نہیں ہے گاؤں والوں کو بھی نظر نہیں اسکول ہے پیچھے سے, سے جاری ہو رہی ہوتی. ہم وہ نیابت والی جو کرسی ہے وہ ہم گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے مرغیاں بھی کھا رہے بھائی کیوں کھا رہے ہو یہ تم تنخواہ لے رہے ہو نیابت کی نیابت کار کوئی نہیں رہے ہو یہ بھی کرپشن تمہیں کیا حق حاصل اکسیجن اس کو استعمال کرو جو بھی ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی دیوی آنکھوں کو استعمال کر کے اس کی دیوی طاقت کو استعمال کر یہ کرپشن خیانت دو طرح سے ہمیں دیا تو یہ گیا تھا اس کو ٹھیک استعمال کرنے کے لیے ہم اس کو غلط استعمال کریں مقام ہمارا وہی ہے الارض مسخر کر دیا اللہ کے نام اگر ہم فل واقع اس جگہ پر ہوں اس مقام پر ہوں تو ہر چیز ہمارے تابع ہے کوئی بات نہیں ہم وہاں سے ٹل گئے ہم اس مقام سے گر گئے اب اس کے ساتھ صرف بسم اللہ نہیں وہ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے بہاف پر اللہ کی دی ہوئی اتھارٹی کے ساتھ ہر جگہ اور وہ رحمان بھی اور رحیم بھی ہے رحمان بنا راہم سے رحم جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے راہم وہ ہوتا ہے جس میں رحم ہوتی اسی لیے قیامت کدم سے کچھ میں آدھا اللہ تعالی کہے گا انر رحمان میں رحمان ہوں اور یہ راہم جس نے اس کو جوڑا یعنی میرا رحمان نام جو ہے وہ اس سے مشتق ہے جس نے اس کو جوڑا آج مجھ سے جڑے گا جس کا رحم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رحمان کے ساتھ کوئی تعلق سل رحمی جسے ہم کہتے ہیں نا رشتے ناتے جوڑو لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماتے ہیں تم لوگ کہتے ہو جو ہمارے ساتھ جڑے گا ہم اس کے ساتھ جڑیں گے اور جو ہم سے کٹے گا ہم اس کے ساتھ کٹیں گے یہ ہم لوگ کہتے ہیں جی ایک دفعہ جی کرے گا سو دفعہ جی کریں گے فرمایا مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ سلم قطع جو تجھ سے کٹے تو جوڑے سواب تو اس میں ہے جب ایک آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اس میں اور آپ میں فرق ہو گیا ہے کیوں کرتے ہیں اللہ نے کہا دیامت کے دن منادی ہوگی کہاں ہیں وہ رحمی کرنے والے اٹھو کہاں کہاں پر اگر دنیا میں تو نے اس کا معاوضہ لے لیا جی کو جی ہو گئی ہے تو رب کے پاس کیا لینے آئے ہو وہ تو تمہیں وہاں بینیفٹ مل گیا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ رشتے دار زیادتی کر رہے تھے اللہ میں تیرا حکم سمجھ کے میں جڑ رہا تھا میں لپٹ رہا تھا اس لیے کہ تو نے کہا فرمایا آج ہم تمہیں سینے سے لگے گا اٹھ ادھر آج میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ یہ ہے رحم رحم رحم جس کے پاس رحم ہے اور رحمان اور رہیم مبالنے کا سیگا اس کے پاس وسیع خزانے سمندر ہیں جائے ان ہوتا ہے بھوکا جوان جس کی بھوک کی انتہائی کوئی نہیں ارحمان اتش، اللہ القرآن اللہ کی تمام صفات میں چوٹی کی صفت جو ہے وہ رحمان رحیم جو ہے اس کا تعلق خرچ کرنے کے ساتھ وہ ڈیفیسٹ ہے اور رہمان رحم کے خزانوں کا مالک سمندروں کا مالک ماں کے اندر اتنی ساری ہوتی ہے کتنا پیار کر رحمان سمندر بھرے ہوئے ہیں اور رحیم دریا جاری ہے رحمان اس کے اندر تسلسل ہے منقطع نہیں ہوتا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اللہ کی رحمان رحم کے خزانوں کا مالک لیکن ہو سکتا ہے مالک ہو خرچے نہ فلاد بھی کروڑ پتی ہے لیکن مانگنے پر بخار بھی ادھار نہیں دیتا یہ بھی ہو سکتا فرمایا وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے وہ رحم کو خرچ بھی کر رہا ہے کر بھی رہا رحم لوگوں کا اور اس کے رحم کا نتیجہ ہم چل پھر رہے ہیں ہمارا نوکر ذرا سے بھی کوئی غلطی کر دیتا تو اتنے دن کاٹ لو اس کھڑے کھڑے نکال دوست لائن آدر کر لو سکا. ہم کتنی کرتے ہیں قدم قدم چھوٹ دیے یہ اس کی رحمت ہے پھر اللہ کی صفات میں تغیر نہیں اللہ کی صفات میں تغیر نہیں اور نہیں پہلے بھی ستار تھا آج بھی ستار ہے پھر ستار رہے گا یہ اس کی اس رحمت کا مظہر ہے مظہر ایک تو رحمت ہے اٹ اپنی ذات ہے بجلی ہے ایک تو بجلی ہے الیکٹریسٹی اس الیکٹریسٹی کا جو مظہر ہے مختلف شکلوں میں ہوتا ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ اس الیکٹریسٹی کا مظہر ہے آپ یہ اسپیکر پہ سن رہے ہیں یہ اس کا مظہر ہے یہ لائٹیں چل رہے ہیں اس کا مظہر ہے یہ اے سی چل رہے ہیں یہ اس کا مظہر ہے اس کے مظاہر جو ہیں وہ مختلف ہمیں لگی ہے کہ نہیں لگی ایک ہے رحمت اس کی ستاری اس کی رحمت کا مظہر ہے خود بھی ستار ہے اور کہتا ہے من یا تو مزنی بن جس نے کسی کے گناہ کو دیکھا اور پردہ ڈال دیا قیامت کے دن اس کا حساب اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان پردہ ڈال دے گا جس کو کہتے ہیں نا کلوز ڈور سیشن ہوگا سناؤ بھائی یہ کیا یہ کیا اس سارا کچھ کیا مال پھر دیکھ تو لوگوں کے آپ چھپاتا تھا نا آج ہم نے پردہ ڈال دی. کسی کو کوئی پتا نہیں جا ستار غفار مغفر مغفر کس کو کہتے یہ جو خود آپ پہنتے پہن نا ہیلمیٹ بیٹھے ہوتے ہیں اس پہ آپ موٹر سائیکل پہ ہاتھ اٹھا کے بندہ پاس گزرتا ہے اگر آپ کو موٹر سائیکل کا نمبر یاد نہ ہو تو سلام کر کے چلا جاتا پتہ نہیں ہوتا پیچھے ہے کون اس ہے زنگاری کے پیچھے کوئی پتہ نہیں ہوتا ڈکا ہوا ہے, چھپا غفار فرمایا میں اس طریقے سے ڈانپ دیتا ہوں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو کھڑا کیا جا رہا کہ دیکھو جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا اتنی لوٹ مار کی اور یہ کیا اور جب ہم نے تمہیں معاف کیا آپ اگر معاف ہو بھی جائے تو بھی لوگ تو اللہ تو معاف کر دیتا بندے تو معاف نہیں نہ کرتے اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو بندے کو بدنام مت کرو ہو سکتا ہے کسی وقت وہ پلٹ کے توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے لیکن معاشرہ تو معاف نہیں نہ کرتے گرگ بڑا نیک منتھ کی نانی ایسی تھی اس کی دادی ایسی تھی اس کو فلان اس کا فلاں سوسائٹی اس کو گسیٹ کے لے جاتی ہے دوبارہ جب دو چار دفعہ تمے ملتے ہیں نا تو اللہ کو پتا یہ میری بنائی ہوئی مشینری ہے انسان جو ہے یہ کہتا ہے نا بدنام تو ویسے بھی ہے ایسی یہ معاشرہ گسیٹ لے گا قواعد تو توبہ کر کے بھی آتی ہے تو سال چھ مہینے میں واپس چلی جاتی ہے کوئی نکاح نہیں کرنے پر تیار نہیں کوئی فلیٹ لے دے گا داشتہ رکھنے کے لیے لیکن نکاح کوئی نہیں کرے پھر آستہ آستہ پلٹ کے اسی راستے کی طرف چلی جائے اس لیے کہا گیا ہے کہ بندے کے گنا کو چھپا دو دیکھا ہے چھپا دو غفار ہم کماری سیاحت کو نکفر فران کم یہ تکفیر کیا ہے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ رحمت کے یہ جو اللہ کی باقی صفات ہے نا جب بار, جب بار کا مطلب ہے جو ٹوٹی ہوئی دو چیزوں کو آپ جوڑتے نا فریکچر ہو گئے تو اس کے اوپر جو پلسٹر چڑھاتے ہیں نا اسپتال والے اس کو جوبیرا کہتے ہیں ہمیں لگی ہے کہ نہیں لگی کو جبرا کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں مسئلہ بھی ہے کہ جبیرہ کے اوپر مسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ کے پاؤں میں کوئی فریکچر ہو گیا اور انہوں نے پلسٹر چڑھا دیا ہے یا پٹی باندھ دی ہے تو اس سے کیسے کریں گے اس پہ دھونا ہے یا اس پہ مسا کرنا ہے تو جبیرا کہتے ہیں پٹی کو تیلیاں رکھ کے پرانے زمانے میں پر اور وہ جو باندھنے والا ہوتا تھا وہ جبار ہوتا تھا اللہ ال ہے وہ تمہاری ہمتیں ٹوٹ جاتی وہ پٹیاں رکھ رکھ کے باندھتا رہتا کیا کہتا ہے یا بادی اللہ اشرف تک نہ رحمت اللہ جوڑا کہ نہیں جوڑا جو لوگوں ہیں میرے وہ میرے وہ بندو آپ خطاب دیکھیں یار بندے سے گناہ ہو گیا ہے اور یہ نہیں کہتا ہے بندو یہ نہیں کہتا گنا گاروں ہم بڑے اولاد کے ساتھ پیار کرتے ہیں اولاد کو یہ جتلاتے بھی رہتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں آپ لیکن جب اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو باپ ماں کو کہتا ہے تیرے لال نے یہ کارنامہ کی ہی یہ نہیں کہتا میرے بیٹے نے کیا اچھا غلطی کر دی اس نے تو ماں باپ کو کہتی آپ کے شہزادے نے یہ کیا چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے نمبر کم لے آیا ہوگا یا کوئی گلاس ٹوٹ گیا ہوگا اتنی بات برداشت نہیں کرتے کہتے ہیں تیرا شہزادہ تیرا لال اور رب کہتا یا عبادی میرے بندو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں گناہگار ہو جاتا ہوں پھر اس کا بندہ کو نہیں رہتا یہ نہیں کہا میرے وہ بندوں جو نمازیں پڑھتے ہو یہ بات اللہ جی نا سرافو والا انپو سے میں وہ لوگوں جو اپنی جان پر اسراف کر بیٹھے ہو اس سے زیادہ بوجھ ڈال بیٹھتے ہو جتنی اس کی اسکتاب تھی گنا بوجھ نیک کی کرتا آدمی تو آسانی ایزی فیل کرتا ہے حضور نے فرمایا اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو تم ایزی فیل کرو تمہیں احساس ہو کہ میں نے کچھ کام اور بدی کر کے غمگین ہو بعد میں پچھتاوے کا حملہ ہو جائے غلط ہو گیا دماغ خراب ہو گیا نہیں ہونا چاہیے فرمایا تو تم مومن ہو اس کا مطلب ہے تیرے اندر گیج کام کر رہا ہے نیکی کر کے خوشی ہو بدی کر کے تمہیں غم ہو شانتا مومن یہ تیرے ایمان کی نشانی ہے یا عبادی اللہ زینف علان خسم لا تخنا تم میں رحمت اللہ اللہ کی رحمت سارے کام کر لو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں لا تکنا تم رحمت اللہ اپنے گناہوں کو نہیں دیکھ جب بھی واپس پلٹنے کا ارادہ کرو تو گناہ کو نہیں دیکھنا میری رحمت کو دیکھنا ہوتا ہے بندہ کہتا واپس پلٹ جلو پھر کہتے یار میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا, یہ بھی کیا اب میرے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں فرمایا گناہوں کو نہیں دیکھنا میری رحمت کو دیکھنا ایک صاحب آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول گنا ہو گیا معاف کروا دے مجھے میرے لیے استغفار فرمایا کتنا بڑا ہو گیا ہے زمین سے بڑا. جی زمین سے بڑا اور آسمانوں سے بھی بڑا جی آسمانوں سے بھی بڑا فرمایا رب کی رحمت سے بھی بڑا کہتا جی نہیں فرمایا کر مسلہ حل ہو گیا لا تک نا تم رحمت اللہ, اللہ جمی آ کوئی لیٹ فیس کوئی نہیں معلوم کوئی لیٹ فیس نہیں ہے ایک مہینہ ملکیا لیٹ ہو جائے دس دے رہا ہوں چالان بھرنے میں ایک مہینہ لیٹ ہو جاؤ دس دیر توبہ کرنے میں ساٹھ سال بھی لیٹ ہو جائے کے دانے کے برابر ریٹ اوپر نہیں ہوا ہے وہی ایک کلمہ رب کا داخردگار تیری نافرمانی ہو گئی یہ غفاری یہ ستاری یہ جباری اور یہ کہہاری یہ بھی اس کی رحمت کا مزہ کیوں جب ظلم ہو رہا ہے تو ہم شاہ کے خلاف ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ناز پڑھتے ہیں نا دل میرا بھی کرتا ہے کبھی کبھی پڑھتا بھی ہوں پھر شرم بھی آتی ہے شرم کی وجہ سے نہیں پڑھتا مجھے یوں لگتا ہے جیسے موسا علیہ اسلام کی قوم کی طرح ہم بھی رب سے کہہ رہے ہیں فضحب انتبا ربو کا فقات علا ہو نہ قاعدوں شرم کی وجہ سے ولہ شرم کی وجہ سے نہیں پڑھتا مجھے یوں لگتا ہے جیسے رب سے وہی کلم ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو جا کے اس کے میں کیڑے ڈال پوسٹر لگاتے ہو بینر لے کے جاتے ہو خیبر خیبر یا یہود یہودیوں خیبر کو یاد کرو جیش محمد صوفا یہود محمد کا لشکر ہی پلٹ کے آئے گا تو تمہیں مارے گا ہم نہیں مارے گا. ہم اس میں جو بدوائیں کرتے ہیں تو اس میں رب کی گفاری کو پکارتے ہیں ستاری کو پکارتے ہیں نہیں اس کی کہاری کو آواز دیتے ہیں وہ کہاری ہمارے لیے دوا ہے وہ جو ظالم پر ہو وہ مظلوم کے لیے رحمت اس کی سکے کہاری بھی کس کے لیے ہے ظالموں کے لیے نا جج پھانسی پہ لٹکا دیتا بندہ مار دیتا یہ کہہاری ہے نا لیکن جو مدعی مد جن کا قتل ہوا ہوا ہے ان کے سینے پر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ نہیں پڑتی ان کے لیے وہ رحمت ہے کہ نہیں ہے رب کی کہاری بھی اس کی رحمت کا مزہ ساری صفات اس, اس رحمت کے اندر یہ سب اس کا مزہ وہ رحمان ہے اس کی صفات کے اندر تغیر نہیں تسلسل ہے جس طرح اس کی ذات میں تسلسل ہے اس کی صفات میں بھی تسلسل ہے اور اس کے اختیارات میں بھی تسلسل یعنی ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے ایک پرائم منسٹر سے سائن کروا لیے آپ نے اپوائنٹمنٹ پر لیکن وہ پرائم منسٹر جہاز لینڈ کرنے سے پہلے ٹرمینیٹ ہو گیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گیا سائن اسی کے بندہ بھی موجود ہے یہ میرے ساتھ ہوا جنیجو صاحب نے آج کے احکامات جاری کی ہوئے تھے جس دن مجھے رجسٹری ملی ان کے لیٹر کی اسی دن شام کو خبروں میں سنا کہ چھٹی ہو گئی امبیسی گیا میں جملہ محترجہ لیکن اب سن لیں آپ امبیسی گیا اسلم صاحب ہوا کرتے چار دیے پھر کہنے لگے جی وہ تو جنیدو صاحب کی تو چھٹی ہو گئی ہے میں نے کہا صاحب وہ جنیوا معاہدہ بھی قائم ہے کہ کوئی نیوز پہ بھی سائن کی ہے اگر وہ لاگو ہے تو میری یہ رجسٹری بھی ہے وہ کینسل کرو تو یہ بھی ساتھ کینسل کرو رب کی ذات بھی قدیم ہے اس کی صفات بھی قدیم ہے ہماری صفات قدیم نہیں ہے پہلے ہم جائل ہوتے تھے لیٹے ہوتے تھے پیشاب اپنے اوپر کر دیتے تھے سوارا کر رش والا چل رہا یہ ہماری کیفیت پھر ہم نے جوتے کھائے ڈنڈے کھائے مرغے بنے عالم ہو گئے تو یہ اب صرف بعد میں آئی ہے نا اور جو چیز ڈائمی نہیں ہوتی اضلی نہیں ہوتی اس میں بعد میں زوال بھی آ جاتا ہے میں آ پہلے عالم نہیں تھا پھر عالم بن گیا پھر آلم نہیں بھی رہوں گا جب زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی یاد نہیں رہتا وہ پوچھتا پھرتا ہے کیا یہ کون دو دو تین تین بار پوچھتا ہے پہلے آدمی صحت مند ہوتا کیا فرمایا اللہ اللہ جی من کاما جالم کتن سما جالمباد اللہ نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا سم جال امباد دوفن قوت پھر دوف کے بعد قوت آ گئی تم مکہ مار کر دیوار لا دیتے ہو سما جال امباد قوت انفن و شیبہ پھر وہ وقت آتا تمہیں پیشاب کروانے کے لیے بھی بندے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے بچپن میں تمہیں ماں پکڑ کے پیشاب کرواتے ہے کہ نہیں رب کی صفات بھی اس کی ذات کی طرح قدیم ہیں اور دائمی ابدی ہمیشہ ہمیشہ اس کی صفات میں تغیر نہیں ہماری صفات میں تغیر ہو جاتا ہے پھر ہمارے اندر بیک وقت ایک ہی شفٹ رہ سکتی دو کبھی بھی کمپیوٹر پہ آپ دو پیج کھول لیتے یہ بھی دیکھ رہے ہیں دوسرا ڈیسک ٹاپ آپ اسٹور بھی دیکھ رہے ہیں بندے کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا وہ جب غصے میں ہوتا ہے تو پھر غصے میں ہوتا ہو سکتا ہے غصہ اسے گھر والوں پر آیا ہے ناشتہ صحیح نہیں بنا ہوا تھا یا رستے میں کسی نے تنگ کر دیا ہوگا ٹیکسی والے نے زور سے بریک آگے لگا دی ہوگی اس کا موڈ اب, اب دفتر میں جا رہا ہے جو بھی چھٹی کی درخواست آ رہی ہے کہتا ہے ناٹک روڈ کوئی نہیں جاؤ دفا دو کوئی نہیں ڈانٹ رہا سب کیوں گسا چڑھاؤ اچھا بچے پہ گسا آیا ہوا تو اس وقت اگر ماں بھی پاس آئے گی تو وہ بھی کھائے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ بچے کو مارا جا رہا اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا اس وقت جو بھی آئے گا وہ کھائے گا بلکہ ہو سکتا ہے جو مہمان باہر آ کے بیل مارے وہ بھی دو چار سن کے جائے اس وقت ہماری ایک ہی صفت ڈسپلے ہوتی ہے اللہ کی شان کہ ساری صفات بیک وقت ڈسپلے ہوتی وہ موسا کو بچا رہا ہوتا ہے پھر کو ڈبو رہا ہوتا یہ بیک وقت ایک ہو رہا ہے ادھر پیدائش ہو رہی ہے ادھر موت ہو رہی ہے یہ ٹرمنیٹ ہو رہا ہے اس کو جاب مل رہا ہے اس کی گاڑی لگ رہی ہے اس کی گاڑی کو بچایا جا رہا ہے اس کی ساری صفات ویک وقت اس لیے کوئی آدمی یہ نہ کہ ہو جی ہو سکتا ہے جس وقت میں یہ کہوں بسم اللہ رحمان رحیم اس وقت اللہ کو غصہ ہی چڑھا ہوا ہو نہیں اس کی وہ صفت اپنی جگہ پر موجود ہے اس کی گارنٹی ہے کہ رحمان کا دروازہ تمہیں کھلا ملے گا. دن ہو رات ہو جہاں کہیں تم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کی ابتدا کرو انشاءاللہ شاء اللہ درس اگلے دنوں میں بھی جاری رہے گا الحمد الحمدللہ